اور آمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر آمان لائے جو موہن پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے اللہ نے ان کی برائیاں اتار دیں اور ان کی حالتیں سنوار دیں